اور کوئی صاحب جی فرمائیے ہم نے سنا کہ بنوری ٹانگ سنیوں کے مسجد تھی کیا یہ بات درست تو اب کیا ہوگا بنوری ٹانگ تو چلے گیا آپ کے ہاتھ سے بھائی اب اس کی تفصیل سننا چاہیں تو سن لیں آپ جس وقت پاکستان بنا یہ پوری مسجد مولانا ظہور الحسن در صاحب ایک تھے سندھ کے علماء کے خاندان کے جن کے والد بھی بہت باڑا عالم تھے مولانا عبدالکریم در صاحب ان کے ابا حضرت اللہ مولانا عبداللہ در صاحب تو یہ مسجد ان کے نام الاٹ ہوئی تھی جس وقت پاکستان بنا کوئی جگہ جب خالی ہوتی ہے ہو, مسجد کے لیے کوئی لیتا تو ظاہر ہے کہ ایک مسلمان ملک بنا تھا تو اس وقت مسجد کے زمین کے لیے پیسے نہیں لیے جاتے تھے ایک قانون شک تھی کہ ایک روپیہ دیا جائے تو وہ جگہ مسجد کو الاٹ ہو جاتی تھی یہ جگہ مولانا ظہور حسن در صاحب جب پاکستان بننے کے بعد محمد علی جناح صاحب لیاقت علی خان صاحب وغیرہ نے جب عید کی نماز پڑھی تو علامہ عبدالعلیم صدیق رحمۃ اللہ تعالی نے نماز پڑھائی یا خطبہ انہوں نے پڑھا ظہور حسن در صاحب نے نماز پڑھائی پہلا پہلی عید یہاں انہوں نے پڑھی اور اس وقت صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ یہ پوری کراچی کی یہ عیدگاہ اور جامع مسجد ہوگی جو آج تک نہیں بن سکے جو حال اس کا ہے وہ آپ کے سامنے اس کے بعد پھر یہ مقدمہ محلے والے سپریم کورٹ میں لے گا سپریم کورٹ سے بھی یہ فیصلہ ہوا کہ مسجد جو ہے وہ ان سے لے کر اہل محلہ کو دی جائے پھر اس کے بعد ضیاء الحق صاحب کا مارشلہ لگا تو ماشاء میں آپ جانتے ہیں کہ پھر فوجی ٹرائل شروع ہوا اس فوجی ٹرائل میں ماشاء کے سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ دیا کہ یہ مسجد جو ہے اہل محلہ کے حوالے کی جائے مگر آپ جانتے ہیں ایک تو ہوتا ہے فیصلہ پھر اس کے بعد ایک مقدمہ ہوتا ان کا یعنی اس جگہ کو خالی کرا کہ اس کے مالک کے حوالے کی جائے تو پولیس اس کے لیے آمادہ نہیں تھی کہ اگر ہم اس پر قبضہ چھوڑائیں گے تو دس بیس سو پچاس آدمی کا قتل ہونا تو ایک عام سی بات ہے اس لیے کسی انتظامیہ نے یہ خطرہ مول نہیں لیا اور اس طریقے سے وہ مسجد ان کی بن گئی تو یہ مسجد سپریم کورٹ سے ماشاء کے سپریم کورٹ سے بھی وہ گزار ہو چکی لیکن پولیس چھین کر یہ مسجد اہل سنت کو نہیں دے سکی لہٰذا ان کا قبضہ ہے ابھی تک اور بے شمار ایسی مسجد ہے ہمیں سنی اپنی مسجدوں سے بالکل غافل آج بھی کئی کیس ہمارے پاس آتے ہیں نہ اس کا ٹرس ہے نہ رجسٹریشن ہے جب کوئی قبضہ کر لے تب ہمارے پاس بھاگتے ہوئے آتے ہیں اب تو فلان صاحب نے قبضہ کر لیا اب تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا اگر مسجد کا تحفظ ہو تو اس معاملے میں کم سے کم قانونی چارہ جوئی قانونی کارروائی جو ہے وہ مکمل کی جائے تو عضور قانون کوئی جو ہے وہ نہیں لے سکتا اور یہ جو مسجدوں پہ قبضے ہوتے ہیں اس کی وجہ ہم سب کے لیے لمحے فکریہ کہ ہم سنیوں میں نماز پڑھنے والے کم باتیں کروا لیں گھنٹوں ان سے چبوترے پر بٹھا کر کے میٹنگیں کروا لیں نماز ہی کم ہے یہ تو پرانی کہاوت ہے نا کہ گھر میں گھر والا نہ ہو تو بھوت آ جاتا تو جب گھر میں گھر والے ہی نماز نہ پڑھیں تو ظاہر دوسرے لوگ گھس جاتے ہیں اور کسی نہ کسی طرح بہانے سے کسی آدمی کو امام بناتے ہیں بظاہر سنی بن کے امامت کرتا جو مکمل قبضہ ہو جائے تو پھر ڈکلیئر کرتا ہے کہ میں تو دیوبند یا وہاں بھی یہ سی پی برار مسجد ہے یہ اہل سنت و جماعت کے پاس اب بھی اس سی پی برار مسجد میں نواب صدیق علی خان صاحب کا مزار ابھی بھی آپ دیکھ لیں جا کر کے جو پہلے وزیر آزم تھے پاکستان کے لیاقت علی خان ان کے پرسنل سیکرٹری تھے ان کا مزار ابھی بھی اس میں بنا ہوا جو اہل سنت ابھی بھی اس کی سوسائٹی جو ہے آپ کی سی پی برار وہ اہل سنت ایک صاحب کو موزم رکھا امام کا جب انتقال ہوا تو موزم صاحب نے اس پہ قبضہ کر لیا اور یہ تو آپ کو تعجب ہوگا کہ حضرت اللہ مولانا قاری محمد مصلیح الدین صاحب صدیقی رحمۃ العلیہ دارالم امجدیہ میں سبق پڑھانے کے بعد ظہر کی نماز یہاں پڑھاتے اور یہاں پڑھا کر کے پھر اخون مسجد جایا کرتے تو ایسی مسجد تو ہماری غفلتوں سے ساری مسجدیں چلی گئیں اور اس میں ایک سب سے بڑا جو پریشان کون مرلا کہ سنیوں میں نمازی نہیں دیکھیں اب یہ مسجد ہے آپ اس کی ذرا مالیت کا اندازہ لگائیے یہ دو تین کروڑ سے مالیت کی مسجد نہیں لیکن اس اعتبار سے جو ہمارے سنی ہیں ہمارے ہی سامنے سے گزر کر دوسری مسجدوں میں نماز پڑھنے جاتے ہیں ان کو کسی نے یہ بتا دیا کہ مسجد ناجائز اچھا بھائی چلو مسجد ناجائز نماز نہیں ہوتی نماز تو بندر روڈ پہ بھی ہو جاتی نماز تو نشتر پاک میں بھی ہو جاتی بھائی جمعہ میں زیادہ آدمیوں ہو تو بندر روڈ پہ صفے لگ جاتی جمعہ تو وہاں بھی ہو جاتا تو یہ بات غلط مشہور کر دی گئی ایک کیس چل رہا ہے وہ اپنے نتیجے پہ پہنچے گا لیکن یہ کہ سب سے بڑی غفلت اس میں یہ ہے ہماری جو ہم سب کو سننا چاہیے اپنے اہل سنت کی مزید اپنے علاقے کی اس کو آباد کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے